برحمن الحمۃ <سؤال> وصمہ الحمد اللہ وحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاصلہ شبر شکور میں موجود تمام برادران اور باقی تمام بروشہ نامین اور باقی تمام سامین کو شم و شریف واپسی سلام عرض کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب عقائد نعلشۂ و نوجوان میں سے بحث امامت چل رہا ہے اس میں اور کتاب میں سے درس نمبر سولہ ہیں اس میں جو سوال اور شروع ہو رہا ہے وہ سوال نمبر اڑتالیس سے شروع ہوا ہے امامت کے بارے میں لے کو سوالات کا جواب دیا تھا ابھی سوال نمبر اڑتالیس میں سوال یہ ہیں کیا امام حقیقی اور امام اضافی دونوں بارہ اماموں میں سے ہیں یا جو ہے امام اضافی بارہ اماموں کے علاوہ کچھ اور باقی اولیاء الہی کو بھی ہمیں ہم آ, ان کو بھی امام اضافی حقیقی کہا جا سکتا ہے تو جواب یہ لئے میں نے یہ لکھا ہے کہ حقیق کے علم کی روشنی میں امام حقیقی اور امام اضافی دونوں بارہ اماموں ہی سے مربوط عقیدہ ہے یعنی کل میں نے آپ کو توضیح دے دی دیا کہ اضافی اور حقیقی یہ اضافی جو ہے اضافی کا معنی یعنی فالتو غیر ضروری زائد چیزوں کے معنی میں نہیں بلکہ امامت کے لیے جو شرائط ارکان گنا ہے ان میں جو جس جس حصے میں وہ تمام شرائط ارکان پائے جاتے ہو کلی جی جزی سب اس کو حقیقی سے تعبیر کے سے محمد عرباس نے اور جن میں جو ہے کسی بھی وجہ سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پا جاتا ہو تو اس کی امامت کو اس تمام شرائط پائے جانے والے امام سے مقاصہ کرنے کے صورت میں اس کو اضافی کھا اس لیے جو بارہ اماموں کے اندر یہ نسبت ہے حقیقت میں جو ہے ہمارے امام حقیقی کے جو بنیادی ارکان ہیں علم میں کامل ہے سیادت ہے یہ چیزیں ہمارے طورقی ہونا فاطمی ہونا علوی ہونا یہ سب جو ہے ہمارے بارہ امام بطور عطم پا جاتا ہے خصوصاً ولایت سریا کا صاحب کرامات ہونا اور علم کامل جو امت کی حدایت کے ہدایت کے لیے امام میں ضروری ہے وہ ہمارے تمام برآں امام میں پائی جاتی ہے اور البتہ جو ہے پھر سلسلے صاحب کے پیرانے ترقی کو بھی اگر امام اضافی کہیں تو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے تو پھر وہ جو ہے امام و تلب کے جو پیرانی ترقی ہیں ہاں چونکہ لفظ امام دعوت شریف میں ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے سلسلوں گننے کے بعد تو لیکن جو ہے شرائط کے لحاظ سے بارہ امام اور سلسلے صاحب کے جو پرانی طریقہ تھے ان میں بہت فرق ہے ہاں جی اعلی ان میں سے بہت سے جو ہے سیادت منصوصہ ہی ان میں نہیں ہی وہ سادات غیرسادات شیوخ ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے بہت سے میں اس وجہ سے ان کے عوامت کو بارہ ائیمہ کے ساتھ جب مقاصہ کیا جائے ہاں تو ان کو اضافی کہنا چاہیں تو کہا جا سکتے ہیں ان میں امامت کے جو شرائط ہیں ان میں سے کم پائے جاتے ہیں اور بارہ اعمۂ اطہار میں وہ پورے پورے شرائط پائے جاتے ہیں ہاں جی جو بنیادی شرائط علم میں کامل ہے بلاتِ سرحیع یہ چیزیں سیادت منسوخہ ہیں صحیح ہونا ہاں جی بنیا ہونا الوی فاتوی ہونا تو اس لیے جو ہے یہ بعض میں نے یہاں بھی توجہ دیا ہے کہ چونکہ علم کے روشن میں امام حقیق اور امام اضافی دونوں بارہ اماموں ہی سے محبوط عقیدہ ہے حقیقت میں یہ نسبت انہی کے اندر ہے حقیقت میں یہ سب حقیقی ہے حقیقت میں تو لیکن ان میں سے باقی امام ظاہری حکومت نہ ملنے کی وجہ سے ان کو اضافی کہتے ہیں اضافی کہنے کی وجہ صرف یہ ہے بارہ امہ کو باقیہ اولیاء کو اگر اضافی کہیں تو ان میں اور بارہ امام شرائط ارکان میں بہت فرق ہے ہاں ان میں وہ کے مقابلے میں بہت فرق ہے اس لیے چونکہ جو شرائط و ارکان اور اصور اوصور صفات اور صفات شوری و معنوی منصب امامت کے حضرت شاست محمد نوحش علیہ رحمٰن نے ذکر فرمایا ہے وہ بارہ اِمۂ معصومین علیہ السلام میں بطور عتم پایا جاتا ہے یعنی مکمل طور پر اور کسی بھی زاویے سے کوئی نسبت یا اضافت ہے ہاں جی تو انہی کے درمیان ہے انہی کے درمیان ہے چونکہ باقی بارہ آئیمہ کو گیارہ آئیمہ نہیں دس کو جو ہے ظاہری حکومت ملنے نہیں دیا واقعات کے ظالم حکمرانوں نے نہ کہ وہ چلا نہیں سکتا تھا ان میں تمام حصے دار تھا اول امنا محمد اوسط الم اوکھلا محمد اوسد المحمد کلونا محمد تھا ہاں جی ان میں تمام صلاحیتیں تھیں لیکن ظالم جو اور حکمرانوں نے ان تک پہنچنے نہیں دیا یہ حکومت اور انہیں چلانے نہیں دے تو امت مسلمہ کے دیگر افراد سے ان علم معصومین کا کوئی مقاصیہ و موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہی حضرات ہی اجما اور اولیاء اللہ ہیں اور امت کے امام بھی ہیں اسی وجہ سے سلسلے تلکت کے جو ہے تمام صلاثل قالتشے کے اندر ہو خال سنت کے اندر ہو یا ہمارا ہو تمام سلاسل بھی انہیں اِمۂ آہلیۃ علیہ السلام سے ملتے ہیں ان کا سلسلہ اور اہلیہت کے ذریعے یہ دن افضل موجودات سید المسرین و خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو لہذا جو ہے اصل میں یہی بارہ امہ کے اندر یہ نسبت ہے ماولیا الہی کو تمام سلسلے کے دوسرے پیرانے درکت ہے ان کو پھر بڑہ اعمہ سے مقاصد کریں تو ان میں کچھ کو کچھ تو پایا جاتا ہے تو اس حوالے سے ان کو بھی امام اضافی کہا نہ چاہیں تو کہا جا سکتا ہے ہمیں ان پر امام اضافی ہونے کے لیے سے اعتقاد رہنا واجب ہو یہ اسے اعتقادیات سے سمجھنا نہ مشکل ہے چونکہ البتہ ان پر جو ہے اعتقاد رہنا اللہ اللہ کے زمرے میں ان پر اعتقاد رہنا ثابت ہوتا ہے باقی سلسلے کے جبکیرانی ترقت تھے وہ اولیاء اللہ کے زمرے میں آتے ہیں اور ولی اللہ اللہ ہونے کے حسن پر اعتقاد رکھنے کا بحث انشاءاللہ اللہ بھی بحث اولیاء کرام میں آئے گا اب آگے جو ہے سادہ سوالات ہیں آپ لوگ سب کو یاد ہے پھر بھی میں نے ممکن ہے کچھ زمرے میں نہ نہ بٹھا سکے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہمارے میں نے ایک چیز جو سب کو پتہ ہے وہ بھی لکھا ہے سوال نمبر پہ جو ہے امام ہاں جی پنجتن پاک علیہ السلام سے کون سے ہستیاں مرات ہے پنجتن پاک سے مراد تو جواب پنجتن پاک سے ہنسف ذیل ہستیاں مراد ہے پنج تن یعنی پاک پاک مقدس ذوات ہاں جی پانچ پاک مقدس ذوات یہ مراد ہے پنج فارسی زبان میں پانچ کو بلتے ہیں تن جسم کو بلتے ہیں پھر پاک آ گیا ہاں تو یعنی پانچ پاک ہستیاں وہ ان سے کون ہستیاں کون لوگ مراد ہیں سوال تو پنجن پاک وہ پانچ پاک ہستیوں سے مراد یہ حسن حسب ذیل ہستیاں مراد ہے اول جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علم جو کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں دوم حضرت علی, علی علیہ السلام اور امام اباحصب حضرت فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہ چارم حضرت امام حسنِ مرشب علیہ وسلم پنجم سعید شودا حضرت مام حسین علیہ السلام ان پانچ ہستیوں کو پنجتن پاک سے تعبیر کرتے ہیں اور قرآن میں بھی آئے تجہی ابتدا انی ہستیوں کے بارے میں نازل ہوا ہے اور انہیں کیامن باقیہ آئمہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور سوال نمبر پچاس جو ہے ہمارے بارہ آئمۂبۃ علیہ السلام کے آسمائی گرامی ترتیب وار بتائیں ہیں ۔ جی تو جواب ہمارے بارہ امیہ اہل وید کے آزماء گرامی منظر جی ہے پہلا جو ہے امام ہمارا حضرت امام علی, علی علیہ السلام دوسرا حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام تیسرا حضرت امام حسین علیہ, علیہ السلام چوتھا امام حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام پانچواں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام چھٹا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ساتواں حضرت امام موسا کاظم علیہ السلام اور آٹھواں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نواں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دسواں حضرت امام علی نقی علیہ السلام گیارہواں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بارہواں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام جو کہ بےحکم خدا بند خدا جو زندہ اور پردے غب میں ہیں چنانچہ یہ آخری امام حضور اکرم صلی اللہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس وقت ظہور فرمائیں گے زمان جب پوری دنیا ظلم و ستم سے بڑھ چکی ہوگی ہاں جی تو ممکن ہے آپ لوگ کو یہ سوچے بھائی یہ تو سب کو آتا ہے ہاں جی اور اس کو لینے کی کیا ہے ممکن ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں ہم لوگ جب ایران میں پڑھائی کر رہے تھے ہمارے ایک بزرگ جو ہے وان سے آیا اور انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے بیان کیا تو ہاں جی کیونکہ ہمارے روشی عوام کو عام طور پر شاد تشف تو سب کو یاد ہے اس میں بارہ اماموں کا نام ضرور ہے شادہ معاشمین کے نام ہے پل حت خدیجہ کا بھی اس میں گرامی ہے لیکن ترتیب سے پوچھا جائے پہلا امام کون ہے دوسرا امام کون ہے تیسرا امام کون ہے چوتھا امام کون ہے تو اس وجہ بہت سے لوگوں کو نہیں آتا ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو نہیں آتا ہے یاد نہیں رہتا تو اس وجہ سے میں نے یہ ترتیب سے لکھا ہے تاکہ لوگوں جو ہم شروع ہی سے بچوں کے چیزیں پڑھایا جائیں تو وہ بزرگ خود کہلاتے وہ ایران میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آنا چاہتے تھے تو ایران سفارت میں غذا لینے کے لیے گیا تو اس کے جو شکل صورت داڑھی واڑی وغیرہ بہت لمبا تھا تو اس وجہ سے وہ جو ایرانی سفارت والوں نے سوچا یہ تو کوئی سنی ہوگا نوڑا چونکہ انہیں نوواشوں کا تو خاص علم ہے نہیں تو داڑھی وغیرہ لمبا ہونے سے انہیں نے سوچا یہ سننی ہوگا تو اس نے ان سے جو ہے اماموں کا نام ایک عباد دے کے پوچھا پہلا امام کون ہے دوسرا کون ہے تیسرا کون ہے چوتھا کون ہے اس طرح انہوں نے پوچھا اور تو انہیں کچھ آیا کچھ نہیں آیا پھر انہیں پوچھا بھائی جو ہے کیوں جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں مام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جا رہا ہوں اس نے یہ بولا تو انہوں نے سفارت والوں نے کہا امام رضا کون سا چھے, کون کون سے نمبر کا امام ہے پہلا امام ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے کون سا نمبر کا امام ہے تو ان کو نہیں آیا وہ خود کہہ رہے مجھے نہیں آیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیسا جو ہے شیعہ ہو سکتا چونکہ بہت شاق تو نہیں پتہ نہیں تھا تو بھائی جس کو بارہ امام کا نام نہیں آیا ہاں جی یہ چیز تو اس نے کہا انہوں نے کہا ہم آپ کو وزن نہیں دیں گے ہاں جی ہم کو وزن نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو جو ہے آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں ہمیں سمجھنا ہے چونکہ جس کے آپ نام لے رہے ہیں زیارت کو جا رہے ہیں وہ کون سے امام ہیں وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہم نہیں دیں گے انہوں نے پاسپورٹ واپس کر دیا تو وہ خود گرے پھر میں نے جو ہے پاسپورٹ ہاتھ میں لے کر یا امام رضا کہہ کے رونے لگا ہاں جی یا امام رضا کہہ کے رونے لگا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یار یہ تو کچھ امام کو ماننے والا تو ہے ہاں جی ورنہ رونا روتا پھر انہوں نے ان کی پاسپورٹ واپس لے کے ویزا دے دیا تو یہ ایسے واقعات خود بندھے مومن عالم کے چالیس پچاس اس کے جو اس کی عمر کا پچاس ساٹھ سال کا عمر کا بندہ تھا اور اس کو ہمیں پتہ نہیں امام رضا کون سا نمبر کا امام میں آٹھواں آئے چھٹا ہے پانچواں آئے وہ اس نے خود ذکر کیا یہ واقعہ مجھے کسی واسطے سے نہیں خود نے ذکر کیا تو اس لیے جو ہے میں نے سوچا کہ یہ بارہ اماموں کا نام ہم برترتی سے بتا کے رکھیں تاکہ ہمارے بچے ان کو سیکھیں یقینی بات بارہ امام کو مانتے ہیں اور یہ کون سے امام میں ہمیں پتہ نہ ہے, تو یہ انتہائی اپنے اماموں سے تعلق و راکدے کے طور پر نہایت ہی ہماری طرف سے یہ کمزوری ہوگی تو ایک نمبر سوال جو ہے یہ چادہ معصومین علیہ السلام سے کون کون سی حسیاں مراد ہیں تو اس جواب کا یہ ہے چادہ معاسمین علیہ السلام سے یہ پاک حسیاں مراد ہیں کہ نمبر ایک ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حضرت فاطمۃ الظہر السلام اللہ علیہ وسلم یہ ان دو ہنستیوں کے علاوہ اور یہ کہ بعد دیگر بارہ عیمہ عیم علیہ السلام کے پاک مجموعے کو چادہ معصومین کہتے ہیں یعنی بارہ امام کے آسمانی گرامی یہ پہلے ذکر ہو چکا بھی ابھی آپ کو بتا دیا تو بارہ امام پلس حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا تو یہ چودہ ہستی ہو جاتا ہے ہاں جی بس اب اگر لوگوں کو تشویش میں لانے کے لیے سوال بھی کرتے ہیں بھائی بارہ امام ہاں جی چودہ ماضمین پنجتاً پاک یہ کتنے کتنے لوگ ہو گئے ہیں ہاں کی تعداد کتنے ہو تو لوگ پانچ کو چودہ میں جمع کرتے ہیں چودہ پھر بارہ جمع کرتے ہیں پھر لمبا فری دے دیتے ہیں تو لیکن یاد رکھیں تو یہ پنجن پاک بھی اسی چودہ کے اندر ہے بارہ امام بھی اسی چودہ کے اندر ہے اور, اور چودہ معصومین اسی چودہ کے پورے مجموعہ کو کھا جاتا ہے لہٰذا یہ چیزیں بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے سوال نمبر بارہ کیا بزرگان دین کے عاقدے میں علمہ کی عصمت پر کوئی دلیل ہے یعنی کیا ہمارے بزرگان دین بارہ اماموں کو معصوم سمجھتے تھے اور اس پر ہمارے پاس کوئی حدیث وغیرہ موجود ہے ان کے معصوم ہونے پر قرآن آیات تو آئے تدہیر ہے اس کے علاوہ تو جواب جی حامر کا بھی سعید الحمدانی رحمۃ نے اپنی کتاب مدد قربہ ہاں جی مدد نمبر دس مدت دوم حدیث نمبر سات میں یہ حدیث نقل فرمائے امیر کا بن ان اسبا بن نباتا پیابرک صابی ان عبداللہ بن عبا سے روات کرتے ہیں کہ قال سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور عبد اللہ بن ہیں الماۃ رسول اللہ کی چا جزاد بھائی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا انا ولیم میں اور علی و الحسن و الحسین حسن حسین و تصعت من ولد الحسین اور نو حسط امام حسین کے اولاد میں سے یعنی بارہ امام باقی نو امام متحرونہ و معصومونہ یہ سب کے ساتھ پاک اور معصوم ہیں تو یہ اس میں سر الفاظ میں آیا ہوا کہ یہ ہیں متحر ہیں آیت تظہیر کے شارکن میں اسی کا مزاق قرار دے رہے ہیں اور معصوم ہیں معصومین نے اللہ نے فطرتاً ہی ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے تاکہ یہ حسین جو امت کی امامت کریں امت بلا اشکال ان سے ان امت کے لیے ان کی تمام قول فیل ہر چیز تاکہ حجد ہو اور امت کو سراط مستقیم سے نہ ہٹنے دیں اس لیے ان کو معصوم رکھا اللہ نے براہمہ کو تجمہ اور اسباب بن نواتا نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں اور علی اور حسن اور حسین علیہ السلام اور نوعیمہ علیہ السلام جو اولاد حسین سے ہوں گے سب جو ہے پاک و پاکزہ اور گناہوں سے معصوم ہیں تو یہ حدیث مبارکہ جو سرعی الفاظ میں موجود ہے وہ ان کے اسمت پر کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ یہ صحیح عادی ہے عمیر کبی علیہ السلام نے اس کتاب میں تمام صحیح عادی ذکر کیا ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے آئے تجزیہ کو موجود ہے اور بھی بہت سے عادی موجود ہے جن پہ غور فکر کرنے سے عیمہ علیہ السلام کی اسمت سمجھ آ جاتی ہے دعوت میں بھی ہم نے روزانہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں سلسلے کے اندر جو ہے چاردہ معصوم پاکرا بول کے وہاں بھی امیرکہ بی نے لکھا چاردہ معصوم پاک پاکرا تو یہ چاردہ, پاک چاردہ معصوم کے اندر رسول اللہ اور حضرت فاطمہ اور بارہ امام ہیں اور توہینی کلمات کے ساتھ میں دعا کر تو اللہ میں دین سمجھنے کی اور محمد عالم محمد کی سچی معلومات کی توفیق